مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّهُ إله إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فین خیر الحديث کتاب اللہ و الحديث الحدیِ محمد صلی اللہ گ وسلم وشر محدث محدثاتها وكل محدث بداع وكل الطن ذلال وكل اللہ في النار رب ربش رحلی صدری ویسرلی عمری واہل من ملسانی افقو قولی اللہ انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَتَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَسِيرٌ مِّنُهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ حضرت محترم بحثیت مسلمان ہم ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جب ہر آنے والے دن ہر آنے والے وقت میں ہمیں کسی نہ کسی تکلیف میں اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے ایک دکھ اور غم ختم نہیں ہوتا ابھی اس کے زخم نہیں بھرتے ایک نیا سر پہ کھڑا ہوتا ہے اگر انسان سوچے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے بار بار گھنٹیاں بجائی جا رہی ہے کہ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے پہ بھاگ رہے ہو وہ راستہ تمہارا نہیں ہے لیکن ہم اس وارننگ کی پرواہ کرنے کے بجائے بے تحاشا الٹی سمت پہ بھاگ رہے ہیں اور اس پہ نصیحت حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت یا آفت آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی جواز تلاش کرتے ہیں کہ یہ سبب بنا اس لیے یہ ہوا آئندہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ہر آنے والے وقت میں ہمارے اندر بدعامالی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اللہ رب العزت ایسے ہی وقت کے لیے شاید ہمیں وقت سے پہلے وارننگ دی تھی سورت حدیث 27 محس پارا اس کی آیت نمبر 16 اللہ رب العزت کہتے ہیں اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللہ ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ان کلوب قلوبهم ذکر اللہ کہ اللہ جو نصیحت کر رہا ہے بار بار جھنجوڑ رہا ہے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے ان کے دل ڈر جائیں لیکن شاید بنی اسرائیل کی طرح آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ جب بھی نشانی آتی اللہ کہتے ہیں سم مقصد قلوبهم ان کے دل اور سخت ہو جاتے فی عق جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے اوشدم یا اس سے بھی سخت ہاں ہاں اس سے بھی سخت کیوں وہ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ من کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پتھر بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے اس میں سے پانی نکل آتا ہے اے حضرت انسان نہ تیری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اللہ کی ڈر کی وجہ سے اور نہ تو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں ولا یقن وما نظلام الحق اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں وما نظلم الحق جبکہ ہر انسان کو پتا ہے کہ ہم پن حق نازل ہو چکا وہ حق کیا ہے اللہ کی کتاب قرآن جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہم پہ حق نازل ہو چکا نہ آئندہ کوئی کتاب آنی ہے نہ کسی فرشتے نے اترنا ہے اور نہ کسی نبی نے آ کے ہماری اصلاح کرنی ہے حق ہمارے پاس موجود ہے پھر اللہ فرماتے ہیں ولا یقن و کلین اوت الکتاب اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا اوت الب جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی ہم سے پہلے جنہیں کتابیں دی گئی تھی تم ان کی طرح نہ ہو جانا من قبل فتال علیہم المد جب ان کے اور نبی کے درمیان فاصلہ لمبا ہو گیا فقصد قلوبهم ان کے دل سخت ہو گئے ایمان ہونے کے باوجود کتاب حق ہونے کے باوجود اللہ کے انبیاء کی تعلیم ہونے کے باوجود فکس قلوبهم بہم ان کے دل بڑے سخت ہو گئے اے امت محمد الرسول اللہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم ولا یقون ات من قبل فتح جس طرح پہلی امتیں جن کے پاس کتابیں تھیں انبیاء کی تعلیمات تھی اس کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے تمہارے دل سخت نہیں ہونے چاہیے جس بات سے اللہ نے ہمیں منع کیا تھا ہم اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں وہ کثیر امن فاسقون فاسکون یعنی کہ سارے فاسق کہا کثیر سخت دل کی وجہ سے فسق میں گناہوں میں گندگی میں مبتلا ہو چکے تھے آج اسی ترازو کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو تولتے ہیں اپنی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو ایک ذرہ برابر فرق نظر نہیں آتا وہ کیفیت جب نبی تھے جب قرآن اترتا تھا جب اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے تھے ان کی کیفیت اور آج کی کیفیت میں اتنا فرق ہے جس جتنا دن کے مقابلے میں رات کا فرق ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے وہ بھی قرآن کو کتاب حق مانتے تھے لیکن وہ اس کے ایک ایک حکم کو اپنے لیے واجب العمل فرض سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ اترا ہے ہم نے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے لیکن اس کے مقابلے میں ہم جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے ہمارے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں میں اس کے بالکل خلاف چل رہا ہوں بجائے اس بات کے کہ میں اپنی اصلاح کروں میں اپنی غلطی کی کوئی نہ کوئی توجہ ڈھونڈتا ہوں کہ یہ حکم میرے لیے نہیں یہ تو لوگوں کے لیے ہے مجھ پہ تو یہ نہیں ہے میں جیسے مرضی کر لوں میرے عزیز بھائیو یہ ایک ایسی سوچ ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے اور پھر برائی کرنے کے باوجود اسے عقل نہیں آتی میں برا کر رہا ہوں آج کی مجلس میں ہم اس بات پہ سوچیں ہمیں یہ بابر کروایا جا رہا ہے بلکہ ہمارے ذہنوں میں اس عقیدے کو راسخ کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تنزلی کا سبب مسلمانوں پہ مصیبتوں کا سبب تعلیم کا نہ ہونا یا معاش کا دوسروں کے مقابلے میں کم ہونا ہے یہ دنیا کا اتنا بڑا جھوٹ ہے جب دوپہر تبتی ہوئی دوپہر میں انسان سورج کو دیکھ کے کہے کہ اس وقت رات چھائی ہوئی ہے یہ بالکل اسی طرح کا جھوٹ ہے جس طرح دوپہر کے وقت سورج کے سامنے کوئی لوگوں کو کہے کہ لوگوں رات چھا چکی ہے کچھ نظر نہیں آتا جتنا بڑا یہ جھوٹ ہے اس سے بڑا یہ جھوٹ ہے کہ ہمیں ہماری معیشت کی خرابی کی وجہ سے تنزلی ہے اور علم کی کمی کی وجہ سے تنزلی ہے یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں اور یاد رکھیں تاریخ عالم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں سب سے پہلے انسان میرے اور آپ کے ماماب سیدنا آدم علیہ السلام اور حوہ آپ کو معلوم ہے علم کے اعتبار سے فرشتوں سے انہیں فوقیت دی گئی تھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَتِ فَقَالَ أَنْبِئُنِي بِأَسْمَائِهَا أُولَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اس سے پہلے فرشتوں کو کہا کہ تم ان چیزوں کا نام بتاؤ وہ کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اللہ نے آدم کو سکھلایا فرشتوں کے مقابلے میں علم کی فوقیت تھی سیدنا آدم علیہ السلام کو اسی لیے کہا کہ تم سب کے سب اس فوقیت کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرو کیا یہ بات ہمیں معلوم ہے آدم کو فرشتوں کے اور دوسری مخلوقات کے مقابلے میں علم میں فوقیت تھی نمبر دو معاش کے اعتبار سے یہ دنیا ہے یہاں معاش کمانا پڑتا ہے وہاں معاش اس طرح بکھرا پڑا تھا کہ دنیا کی کسی بھی نعمت اس کا تصور کرو تو سامنے آ جاتی ہے جنت کے اندر اللہ نے ساری جنت کا وارث بنایا کہا جنت میں داخل ہو جاؤ کلو مشربو کھاؤ پیو ایش اڑاؤ لیکن بلا تکربا حاضی حشہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اب علم بھی ہے معیشت بھی ہے تو پھر کیوں ذلت ملی کیوں نکلے کیوں دنیا کی ان خوفناک امتحانوں میں مبتلا ہوئے کیا ہوا اگر معیشت ہی انسان کی ترقی کا سبب ہے اگر وہ اسے تنزلی سے بچاتی ہے اگر انسان کا علم ہی اسے اس ہلاکت سے بچا سکتا تو عدم علیہ السلام کو دونوں چیزیں ہونے کے باوجود کس چیز نے ہلاکت میں مبتلا کیا تو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر دی جس بات سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کام کر لیا تو اللہ نے اسی وقت کہا کہ نہ جمی تو نکل جاؤ یہاں سے نہ معیشت کام آئی اور نہ ہی علم کام آیا غلطی ہو گئی غلطی کیا تھی کہ جس بات سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کام کر بیٹھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے روزے اول سے اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان ذلت علم کی وجہ سے نہیں اور معیشت کی وجہ سے نہیں انسان اور اس کا معاشرہ زلیل اگر ہوتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو کہا کل نحبتو تو منہا جمی بادم لباد آدو یہاں سے نکل جاؤ تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور میں دنیا میں بھیج رہا ہوں ایک امتحان بری زندگی گزارنی ہے فیما وَلَا يَشْقَى دنیا میں رہنا ہوگا اور پھر میں تمہیں کہتا ہوں اگر بچنا ہے دنیا کی مصیبتوں سے بچنا ہے دنیا کی آفتوں سے بچنا ہے دنیا کے معاملات میں کامیاب ہونا ہے تو فعمایاتی نکم منی ہدن میری طرف سے ہدایت جو آئے گی اسے قبول کرنا ہوگا فمن ہدایا جو اس ہدایت کو قبول کرے گا جو اللہ نے بھیجی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے فلا یز اللہ یشکا جو اس رہنمائی کو قبول کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا نہ بد بختی اس کا مقدر بنے گی اب ہماری خوش نصیبی ہمارے لیے خیر ہماری ترقی کی معراج یہ ہے کہ جو اللہ ہدایت دیتے ہیں ہدایت کو قبول کر لیں یہ اس وقت بھی اللہ کا قانون تھا اس کے بعد آگے چلے قوم نوح اپنے وقت میں دنیا کی ساری اقوام پہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے مال و دولت کے اعتبار سے علم و فضل کے اعتبار سے سب سے بہتر تھے لیکن انہوں نے اس علم کو فراموش کر دیا تھا جو اللہ نے نو علیہ السلام پر نازل کیا تھا ان کی ہدایت کے لیے اور اس وقت جب نو علیہ السلام نے ان سے, ان سے کہا تھا یا قومی اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ تو انہوں نے سب نے کہا تھا وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوكَ <وَنَصْرًا> یہ لوگوں کی مدد کے لیے اپنے کو نہ چھوڑنا اللہ کا حکم ہے کہ سب کو چھوڑ دو انہوں نے کہا اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا ان کے الہ کون تھے ان کا الہ ود تھا ان کا سوا تھا ان کا الہ یغوس تھا ان کا الہ یعوک تھا ان کا الہ نصر تھا یہ پانچوں انسان تھے اپنے معاشرے کے نیک لوگ تھے انہوں نے کہا الہ ہمارے یہ ہیں رب ہمارا الہ نہیں ہے یہ ایک کلیش تھا جو قوم اور نبی کے درمیان تھا نبی کہتے تھے تمہارا الہ اللہ ہے الہ کم الہ ہم واحد تمہارا الہ ایک ہے وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا الحمد للہ اللہ فاتر عالم الغبی بشہادہ اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا جو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں وکل لا تزرنا الہتکم ولا تزرنا ودن ولا سواعن ولا یغوسا و یعوک و نصرہ ہمارا الہ تو ود ہے ہمارا الہ تو سوا ہے ہمارا الہ تو یغوس ہے ہمارا الہ یعوک ہے ہمارا الہ نصر ہے لوگوں ان الہوں کو نہ چھوڑنا اور ش کلیش تھا اللہ کے حکم کا انکار تھا ایک کہ وہ الہ کے معاملے میں اللہ کی بات اس کے رسول کی بات کو نہ مانا ان کا علم ان کی طاقت ان کی معیشت ان کے معاملات ان کی قوتوں اور بحتاط یہ ساری کی ساری ان کے کسی کام نہ آئی حضرت نو علیہ السلام ایک کمزور انسان تھے ان کے ساتھی کم تھے اللہ نے کہا کشتی بناؤ کشتی بنائی لوگ مذاق کرتے تھے پانی پینے کے لیے یہ نہیں ملتا یہ بے وقوف کشتی بنا رہا ہے جیسے یہاں دریاؤں کے پانی ابل رہے ہیں لیکن انہیں پتا تھا جس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے ان اللہ علا کل شئی قدیر وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اس نے پھر اپنی قدرت دکھائی وہ زمین جو خوشک تھی جس کے پہاڑ پتھری لے تھے جس کا آسمان خوشک تھا آسمان سے بھی اللہ نے پانی کے دروازے کھول دیے زمین سے تندور پھوٹ اٹھے وہی پہاڑ جہاں پانی کی بوند نہیں ملتی تھی اس پہاڑ کی چوٹیوں تک پانی پہنچ گیا اور اس وقت جب ان کی سرکشی اور بغاوت حد سے بڑی تو اللہ کے نبی جناب نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی قال ربی یا قومی اللہ اکبر رب لا تزر على الارض من الكافرين اے اللہ یہ جو لوگ تیرے حکم کا کفر کرتے ہیں تیرے مقابلے میں اللہ کھڑے کیے ہوئے ان کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑنا تاریخ ہمیں بتاتی ہے قرآن و سنت میں ہمیں یہ ثبوت ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب یہ پانی آیا تو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مان لیا تھا اللہ نے ان کا علم نہیں دیکھا تھا اللہ نے ان کی عمارت نہیں دیکھی تھی اللہ نے ان کی مال و دولت نہیں دیکھا تھا ان کی زراعت ان کے کاروبار نہیں دیکھے تھے صرف دیکھا تھا کہ ان کے دل میں میرے لیے ایمان ہے یا نہیں کہا انہیں میں نے بچا لیا باقی سب کو برباد کر دیا حتیٰ کہ میرے عزیزوں ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ ہم نبی کی امت ہیں ہمارے نبی ہمیں بچا لیں گے اگر وہ اس وقت انکار کر دیں کہ یہ میری امتی ہی نہیں ہیں تو کیا کریں گے چلو بال فرض وہ کہہ بھی دیں حضرت نو علیہ السلام کشتی پہ سوار ہیں پانی اوپر چڑھ رہا ہے سامنے دیکھا بیٹا لوگوں کے ساتھ ڈوب رہا ہے تو کہا یا بنیا مانا اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا بیٹے کے ذہن میں سرکشی تھی کفر تھا بغاوت تھی کہنے لگا کہ میں ان قریب اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا نو علیہ السلام نے کہا یا بنیا ارک مانا میرے ساتھ سوار ہو جا تم نافرمانوں میں نہ ہو کہا کہا کا لسبلیما وہ سامنے پہاڑ کی چوٹی ہے میں جوان ہوں ابھی پیراکی کرتا ہوا چڑھ جاؤں گا نو علی السلام نے کہا اللہ عصم الومن اللہ آج جسے اللہ بچائے گا صرف وہ بچے گا کوئی نہیں بچ سکے گا اللہ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو بچتا وہی ہے جسے اللہ بچائے جب کہا ایک موج آئی غرق ہونے لگا تو اللہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے یا ربی ان نبنی مناہلک یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے وہ ان وادحق تیرا وعدہ سچا ہے کم الحاکمین تو سب حاکموں سے سب سے بڑا حاکم ہے تو اللہ رب العزت کیا جواب دیتے ہیں انہو لئیس من احلق یہ تیرے میں سے نہیں ہے انہو عمل غیر صالح اس کے عمل اچھے نہیں ہے فلا تسالنی ما لئیس لکبی علم اس کے بعد مجھ سے اپنے بیٹے کے متعلق سوال نہ کرنا انی آئی زکان تکون من الجاہلین اگر اس کے متعلق مجھ سے پھر سوال کیا کہ اسے بچا دے میں نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا تو یہ سوچ بھی غلط ہے کہ نبی بچا لیں گے نبی ان کے لیے کام دیں گے جو نبیوں کی تابعہ داری کریں گے جو ان کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے کریں زاری زندگی اپنے نبیوں کی مخالفت اللہ کی اطاعت سے رو گردانی اور سمجھیں یہ کہ وہ نبی ہمارا ساتھ دیں گے الب اللہ یہ بہت بڑا دھوکھا ہے جو اپنے آپ کو دے رہے ہیں سب کے سب غرق ہو گئے حضرت نو کی بیوی لوت کی بیوی ان دونوں کے متعلق اللہ قرآن میں کہتے ہیں وزرہ مسل کفراۃ ومرات سورت تحریم اس کا آخری رکو اٹھائیس مارا سورت تحریم اس کا آخری رکو اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کرو و ضرب نو کی بیٹی بیوی جس نے کفر کیا اور لوت کی بیوی جس نے کفر کیا نہ اللہ کی مانی نہ اس کے رسولوں کی مانی فخان دونوں نے اپنے اللہ سے خیانت کی فلم یغنیا انہن اللہ شیا نبیوں کی بیوی ہونا ان کے کسی کام نہ آیا فلم یغنیا انہن اللہ سیاح وکیلین جس طرح دوسرے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا میں نے انہیں بھی جہنم میں پھینک دیا اس لیے یہ غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں کہ لو جی ہم مسلمان ہیں ہم اس طرح ہم جو مردی کر لیں یہ سب کچھ ہو جائے گا یہ غلط فہمی ہے یہ انہی اقوام کا تذکرہ ہے جو نبیوں کو ماننے والی تھی اپنے آپ کو اپنے وقت کا مسلمان کہتی تھی جب انہوں نے اللہ کی نا فرمانی کی تو معاملات ایسے بگڑ جاتے ہیں اسی طرح میرے عزیز بھائیوں اس کے بعد ایک قوم تھی قوم عاد ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان جیسے لم یوخلق فی البلاد نہ اس سے پہلے شہروں میں پیدا کیا نہ بعد میں کروں گا اتنے طاقتور اتنے بلند قامت اور اتنے گبرو اور یہی نہیں تھا مال و دولت اتنا تھا اتنی اتنی بڑی بلند کوٹھیاں بناتے کہ اس کے ستون اتنے لمبے ہوتے کہ ان کا نام ہی ستونوں والا پڑ گیا اتنی بلند عمارتیں بنائی انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ عمارتیں بنائی کہ پتہ چلے ایک طاقتور ایک مالدار اور دنیا کی جاؤ حشمت والی قوم کے مکان بھی ایسے ہوتے ہیں لیکن ان کا کلیش بھی اپنے نبی کے ساتھ یہی ہوا نبی نے کہا الاہ کم الاحم واحد تمہارا الہ ایک ہے وہ کہنے لگے ایک کیا ہوتا ہے ایک خدا کیسے دنیا چلا سکتا ہے ہم اتنے طاقتور ہیں تو سارے کام اکیلا نہیں کر سکتا یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کی حالانکہ اللہ وہ ذات پاک ہے لئی سکم اس ہی شہی اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی وہ سب سے طاقتور ہیں ان کی حید کیسی ہے ان کا ان کی قوت کیسی ہے وہ علا کل شیئین قدیر بلکہ ان کی طاقت تو ایسی ہے وقالو الارض خلق جدید زمین میں رہنے والے لوگوں سن لو اگر تم سب کے سب گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ تو اللہ ایک لمحے میں ختم کر کے ویاتی بھی خلقن جدید ایک نئی مخلوق لا سکتے ہیں ہم نے کیا مقابلہ کرنا ہے اپنے رب کا ہم غلط فہمی میں ہمیں بھول ہو گئی ہے ہم نے ٹکر ایک ایسی ذات سے لی ہوئی ہے جس سے جس کے سامنے جیتنا ممکن ہی نہیں جس کا مقابلہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں میرے عزیز بھائیوں وہ اتنی بلند ان کی کوٹیاں خوبصورت محل پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جو بنائے ہوئے تھے اللہ نے ایک ہوا بھیجی اللہ خود نہیں آئے اس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوا بیجی اور اس کو کہا کہ میرا حکم ہے اتنی تیزی اور شدت لیا کہ وہ کھجور کے تنوں جیسے انسان وہ مضبوط اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بنے ہوئے مکان ان کی ایک بھی اینٹ تو نہیں بچی تھی ان میں سے ایک بھی شخص تو زیروب زندہ نہیں بچا تھا جب اللہ کا حکم آ گیا اور آنے کی وجہ کیا تھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقط زبو بھی آیا دو غلطیاں تھیں ان کے اندر اللہ حکم دیتا اللہ کی نشانیاں آتی وہ تکذیب کرتے نہیں ہمارے لیے نہیں یہ ایسے نہیں ایسے نہیں یہ دنیا میں ایسے ہوا اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا یہ ہواؤں ہوا ہوا ہوا کا رخ ایسے تھا اس لیے بارش ہو گئی یہ زمین کی جو سلائیڈ ہیں یہ ہلی تو زلزلہ آ گیا یہ وہ جس طرح ہم بچے کو چپ کرانے کے لیے ہاتھ میں جھنچنا دیتے ہیں یہ دنیا کے کفار نے ہمیں جھنچنا دے دیا ہے یہ نیچے سے سلائیڈیں ہل گئیں انہیں ہلانے والا کون ہے ان سلائیڈوں کو بنانے والا کون ہے یہ ہواؤں کو دباؤ دینے والا کون ہے یورسلسل علیکم اللہ وہ ذات پاک ہے جو آسمان پہ بادل لاتا ہے اور وہ بڑے بوجل ہوتے ہیں اللہ ہوا کو حکم دیتا ہے وہ ہوائیں اسے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے کے جاتی ہیں اور فرشتے تازیانے برساتے ہوئے یہ جو کڑک کی آوازیں سنتے ہو یہ وہ بادلوں کا فرشتہ ہے جو اپنے چابک کے ساتھ مارتے ہوئے ان بادلوں کو وہاں دکیل کے لے جاتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر اللہ کی مرضی ہے ان آسمان کے بادلوں میں سے رحمت کا پانی برسا دے یا لوگوں کے لیے اسی پانی کو زحمت بنا دے قومی شہب پانی سے پیاسی فصلیں جلد کے خاک ہو رہی ہیں آسمان پہ بارش کے آثار نہیں ہیں لیکن شرم نہیں آ رہی اللہ کے نبی کی مخالفت پہ مخالفت کیے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کو اذیتیں اور ستاتے ہیں اللہ کے حکموں کی تقسیم کر رہے ہیں اللہ ایک دن گہرے بادل لے آیا پوری قوم خوشی سے اچھل پڑی لو جی بادل آ اب بارش برسے گی بارش کے انتظار میں کھڑے تھے تو آسمان سے آگ کے آگ برسنا شروع ہو گئی اور قوم کا ایک ایک فرد جل کے راک ہو گیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا ظلم نہ ہوں ولا کن کانو لوگوں ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا تھا اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا کہ اللہ نے بے شمار نشانات دکھائے پہلی قوموں کے واقعات دکھائے اس کے باوجود وہ نصیحت پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے ان کی زندگی کا تسلسل وہی تھا ان کے اتوار ان کے طریقے ان کے معاملات اسی طرح تھے جس طرح وہ چاہتے تھے اور قوم کے وہ لوگ جنہیں جتنی اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا وہ اتنی زیادہ اللہ کی مخالفت کر رہے تھے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے میرے عزیز بھائیوں قوم آد کے بعد قوم سمود انہوں نے ذہن میں ایک سوچ سوچی یہ آد کے لوگ تو پاگل تھے انہیں اکل ہی نہیں آئی کیا ہم ایک ایسا طریقہ اختیار کریں گے جتنی مردی آندیاں آ جائیں ہمارے گھروں کو کیا بگڑے گا انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے اس کے اندر مکان بنائے اگر کوئی انسان مدینہ منورہ سے کی طرف جائے تو رستے میں ان کی بستیاں آتی ہیں آج بھی عقل دنگ ہے کوئی سلسلہ نہیں ہے لیکن اس کی طرز تعمیر ایسی ہے آپ پچھلے سے پچھلے کسی کمرے میں چلے جائیں لائٹ بھی موجود ہے یعنی روشنی باہر کی آ رہی ہے اور جس طرح باہر سہن کے اندر ہوا کا آمد و رفت ہے وینٹیلیشن ہے اسی طرح وہاں بھی اسی طرح ہے یہ کیا ٹیکنالوجی تھی کیسے بنائی کیا طریقہ کار تھا ان کا اور یہ اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے آج کی سائنس جدید سائنس اسے سمجھنے کے لیے ہے. ان مکانوں میں رہنے کہنے لگے اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمیں کون مارے گا لیکن جب بجائے وہ اللہ پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرتے انہوں نے بھی نافرمانی فرمانی کی روش کو اختیار کیا اسی طرح کرتے رہے تو اللہ کے پاس لشکروں کی کمی نہیں ہے میرے عزیز بھائیو یہ یاد رکھے اللہ کے لشکر اتنے ہیں کہ ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے ان پہ ہوا ڈالی یہاں آواز جو ہے میں آواز نکال رہا ہوں یہ آواز پھیل رہی ہے آپ کے کان اسے کیچ کر رہے ہیں یہ فضا میں معلق رہتی ہے جب سے یہ دنیا بنی آج کا جدید دور ہمارا کمپیوٹرائز سسٹم ہمیں بتلاتا ہے کہ کائنات میں ساری آوازیں اسی طرح گھومتی رہتی ہیں جس طرح انسان نے اپنے منہ سے نکالی ہوتی ہے اگر یہ ساری گھومتی ہیں آج کمپیوٹر سافٹ ویئر میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم آوازوں کو الگ الگ کر سکتے ہیں کیا یہ ساری آوازیں ہمارے خلاف ایک شہادت کے طور پہ نہیں گھوم رہی جب اللہ چاہے گا تو الگ کر کے ہمیں سنا دے گا یہ تم نے نہیں کہا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس ہم اپنی آواز کا انکار کریں گے اپنی کہی ہوئی بات سے مکریں گے آج ایک کمپیوٹر انجینئر جو ہے وہ فضا میں پھیلی ہوئی آوازوں کو الگ کر سکتا ہے تو میرا رب جو وہو کل آن قدیر جو ہر چیز پہ قادر ہے کیا اسے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کیا جواب ہوگا ہمارا اپنے خلاف جب ہماری ہی آوازیں ہمارے خلاف گواہی بن کے کھڑی ہو جائیں گی اللہ یا اللہ اس سے پہلے ہمیں معافی کی توفیق دے دینا اور یہ آواز جو انسان خوبصورت بھی بنا سکتا ہے خوفناک بھی بنا سکتا ہے خوبصورت آواز دلوں کو بھاتی ہے دل خوش ہوتا ہے سن کے کانوں میں یہ رس گھولتی ہے وہی آواز جب خوفناک ہو جائے تو دل ڈر جاتا ہے کان بےزار ہو جاتے ہیں انسان تنگ پڑ جاتا ہے اللہ نے اسی آواز کو برا بنا دیا اسے اتنا بھرایا اتنی خوفناک ہو گئی کہ قوم سمود کے ایک ایک فرد کے سینے کو پھاڑ کے دلوں کو پیر پھینک ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ صرف ہوا ہی بیچ سکتا ہے اور ہوا ہمارے مکانوں کا کچھ نہیں بگاڑے گی تو آپ کو معلوم ہے گھر بڑا ہو حال بڑا ہو یا پہاڑی علاقہ ہو آپ وہاں گھڑے ہو کے زور سے آواز دیں تو آواز میں ایکو پیدا ہوتی ہے ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ وہی الکلمات سنے جاتے ہیں تو جب اللہ اس نے ایکو ایسی پیدا کی وہ اتنی بڑی آواز سات دن اور سات راتیں وہ چیخ بڑھتی گئی اور ان میں ایک بھی تو انسان نہیں تھا وہ بچہ تھا یا جوان وہ مرد تھا یا عورت وہ بوڑھا تھا کوئی بھی تھا ایک بھی فرد جس نے اللہ کی آیات کو جٹلایا ان کی تعلیم ان کی ایجوکیشن اور ان کی ٹیکنالوجی نے ان کا کچھ بھی فائدہ نہ کیا جب اللہ کا حکم آ گیا تو سب برباد ہو گئے اللہ کا حکم کب آتا ہے اللہ کب فیصلے کرتے ہیں میرے عزیز بھائیو ویسے تو بہت سی اقوام جن کے متعلق تاریخ کے آئنے میں ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت وقت اس وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں اپنی بات کو اختصار کرتا ہوا اللہ رب العزت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اس وقت اس بستی کی کیفیت یہ تھی یہ ایک تجارتی مرکز تھا یہ دنیا کے اندر جو سب سے اہم تجارتی منڈیاں تھیں ان میں ایک منڈی مکہ مکرمہ بھی تھا حالانکہ وہاں پیدا کچھ نہیں ہوتا ساری کی ساری چیزیں باہر سے لاتے تھے اللہ رب الزت مکہ کو سمجھا رہے ہیں انہیں ساس دلا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں سورت نحل ہے وزرب اللہ مسلم کریتن کانتنت اللہ فرماتے ہیں, اللہ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے میری اس بستی کی مثال بیان کرو وزرب اللہ مثلاً کریتن اس مستی کی مثال کا مطمئن جہاں ہر طرف اطمینان کی لہریں تھیں مطمئن لوگ تھے جو آتا تھا وہ بھی مطمئن ہو جاتا آج بھی ہم مکہ میں جاتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے دنیا کی کثافتیں دنیا کی جو دنیا کی بول سے نکل کے دنیا کی عیش و عشرت سے نکل کے جب ایک انسان حج یا عمرے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے مکے میں داخل ہوتا ہے تو اسے ایسے احساس ہوتا ہے دنیا کی ساری کثافتیں دنیا کی ساری بیماریاں دنیا کی ساری تکلیفیں دنیا کے سارے رنج دنیا کی ساری خباستیں یہ میرے جسم سے ختم ہو گئی میں ایک ایسی زمین میں داخل ہو گیا جہاں اطمینان کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اگر اس زمین کے باسی بھی کانت آمینت مطمئنہ یہ اتیا رزبن کلی مکان اللہ کہتے ہیں چاروں طرف سے میں نے رزق کے انبار لگا دیے ہر طرح کے پھل ہر طرح کے میوے ہر طرح کی معیشت ہر چیز وہاں کھینچی چلی آتی تھی لوگ خرید و فروخت کے لیے وہاں آتے تھے اپنی زندگی کی آسانی کے لیے وہاں آتے تھے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے وہاں آتے تھے کہا کانت آمینتن مطمئنتن یعتیہا رزقہا رغدم من کل مکان چاروں طرف سے رزق کی امبار چلے آتے تھے یہاں پہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللہ جب اللہ نے جو نعمتیں دی تھی انہوں نے ان کا کفر کیا یعنی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے کفر کیا اللَّهُ لباس وَالْخَوْفِ پھر کیا ہوا اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس مسلط کر دیا کیوں کیا بیما کانو یسنع جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ملا تھا اسی طرح میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ یہ سورت قصص ہے اللہ فرماتے ہیں وکم اہلک من انکر کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا بطیرت معیشت ان کی معیشت بڑی مستحکم تھی آج یہ دیکھیں اگر یہ سب کچھ جو ہمارا میڈیا جو ہمارے دانشور جو ہمارے بڑے ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں کہ ہماری تنزلی کا سبق ایجوکیشن کی کمی اور معیشت کی تنگی ہے اللہ کہتا ہے دنیا میں معیشت کے اعتبار سے ان کا کوئی ہم جولی نہیں تھا ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا ان کا کوئی برابری کرنے والا نہیں تھا فتل کا مساکین ان کے گھر بھی اسی طرح پڑے رہے ان کی معیشتیں بھی پڑی رہی وہ برباد کر دیے گئے لم تس بعدہم اس کے بعد ان کی معیشتوں کو ان کے گھروں کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا اللہ کہتے ہیں وکنہ نہ بلا کر وارث تو ہم ہی تھے وہ ساری ملکیت تو ہمارے پاس ہی آ نا تمہارے ہاتھ ہمیں کیا رہا تیسری آیت اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی غور طلب ہے ہمیں سوچنا چاہیے اللہ جب کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس میں جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں جو مالدار جن کی معیشتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں جو دنیا اپنے معاشرے میں طاقتور ہوتے ہیں جو اپنے معاشرے میں تر ہوتے ہیں اللہ انہیں گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں ان کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہوتا ہے واذا اردنا ان نحلی کا قریاۃ امرنا مترفیھا ففسقوا فیھا صاحب ثروت لوگوں کو گندگی میں مبتلا کر دیتا ہوں ففسقوا فیھا سب فاسق ہو جاتے ہیں فدم ففسق ففسقوا فیھا فحق جب صاحب علم لوگ صاحب مال لوگ صاحب بصیرت لوگ انہیں ہی سمجھ نہ آئے کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح تو پھر اللہ کا قول حق ہو جاتا ہے فحق کا علیہ القول پھر اللہ کا قول حق ہو جاتا ہے اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں ف دم پھر اللہ زمین کو اوپر اور اوپر کو نیچے ہلا کے برباد کر دیتا ہے باللہ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تدلح الماں تحت اللہ فی کنفی لوگو یہ امت اللہ کی رحمت کے سائے میں اللہ کے رحمت کے ہاتھ کے نیچے اس وقت رکھ رہے گی جب تک مالی جو علماء حق ہیں جو اہل حکمران جو اہل سروت ہیں وہ علماء کی باتوں سے اتفاق کرتے رہیں گے جو انہیں کتاب و سنت کی دعوت دیں گے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنائیں گے جب تک جو صاحب سروت ہیں جو صاحب علم ہیں جو صاحب طاقت ہیں جو حکومت کے والی ہیں جب تک ان علما کی باتوں کا ساتھ دیتے رہیں گے جو انہیں ان علما کی بات نہیں جو اپنے پیٹوں کے لیے کرتے ہیں ان علما کی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طرف بلاتے ہیں جب تک ان کا ساتھ دیتے رہیں گے ان کے ساتھ موافقت کریں گے ان احکامات کو مانتے رہیں گے اللہ کی رحمت کا ہاتھ رہے گا اور اسی طرح مَا لَمْ يُزَكِّ سُلَحَاؤُحَا فُجَّارُحَا جب تک اس امت کے نیک لوگ برے لوگوں کو ان کی برائی پہ ڈسکرج کرتے رہیں گے انہیں برائیوں پہ ڈانٹتے رہیں گے اللہ کا ان پہ ہاتھ رہے گا اور اسی طرح جو اچھے لوگ ہیں وہ بروں کو ذلیل کرتے رہیں گے ان کی عزت افضائی نہیں کریں گے اللہ کا ان پہ ہاتھ رہے گا اللہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے گا هم جب تک تو ایسا ہوتا رہے گا ان پہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوگا کہا جب ایسا نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ سب سے پہلا ان پہ یہ ہوگا اللہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لیں گے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے سم سلط اللہ ان میں ظالم ان کے اوپر ظالم لوگوں کو مسلط کر دے گا سو العذاب وہ انہیں سخت قسم کی اذیتیں دیں گے بال فاقتی والفقری پھر اللہ انہیں فقر و فاقے میں مبتلا کر دیں گے جو ان کے پاس مال ہوگا جو عزتیں ہوں گی وہ سب کچھ چھین لی جائیں گی الیاز بلّہ اللہ اس برے وقت سے پہلے پہلے ہمیں نصیحت عطا فرمائے ہمیں سمجھ نصیب فرمائے ہمیں احساس کر لیں اللہ رب العزت نے بڑے خوب صورت انفال کے اندر فرمایا کہ لوگوں تم دیکھو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نعمتوں سے نوازا تمہیں مال عطا کیا تو اس کے بعد تم پہ ہر وقت خوف مسلط رہتا تھا اللہ نے وہ ساری باتیں ختم کر دی تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا کیوں نوازا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو میں اور آپ سوچیں اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ہمیں مناسب عطا کیے ہمیں بہترین معیشتیں دی ہمارے گھروں میں آسود گیا ہیں ہمارے پاس خوبصورت گاڑیاں سواریاں ہیں ہمارے پاس خوبصورت گھر ہیں ہماری فیکٹریاں ہماری دکانیں ہماری تجارت ہماری معیشت اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اس لیے نہیں نوازا تھا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرے لوگوں اس وقت کیفیت یہ بنی ہوئی ہے کبھی بارشیں آ رہی ہیں کبھی سیلاب زمینوں کو تباہ کر رہے ہیں کبھی زلزلے زمین کو ہلا رہے ہیں کبھی آفتے لوٹ رہی ہیں کبھی بارش کی ضرورت آتی ہے تو بارش کا بالکل کہیں نام و نشان نہیں ہوتا یہ اللہ کی طرف سے ہمیں جھنجوڑا جا رہا ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں ولا یقون و کلدین اوت الکتاب اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے اپنے ان کے اور نبی کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا تو فقصت کلوب ہوں و کثیر امن ہوں ان کے دل سخت ہو گئے سارے کے سارے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے گناہوں سے بچا کے رکھے نیکی کی توحفی قطع فرمائے اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں اقول و کولی وسطر اللہ علی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 اللہ المبارک على محمد وعلى علی محمد ان کا مبارک تعلیٰ ابراہیم والا علی براہیم کا حمید المجید یہ ایک بھائی نے آپ سے التماس کیا اصم سہیل صاحب خاکوانی مارکیٹ والوں کی والدہ محترمہ قزائی الٰی سے وفات پا گئی ہیں انہوں نے آپ سے مغفرت کی دعا کی اپیل کی ہے ایک اور بھائی ہے محمد جاوید اقبال صاحب انہوں نے کہا والی ہماری والدہ محترمہ چند دن پہلے قذائی الہی سے وفات پا گئی ہیں ان کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے میرے بھائی یہ ذرا سوچیں اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا ایزا ماتل انسان ان کا تعامل جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں کون سا وہ ثواب ہے جو ہم پہنچاتے ہیں مردے کو کبھی سوچا ہے ہم نے میرے بھائیوں اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے فوت شدگان کی مغفرت کی دعا مانگو اس کے لیے اللہ سے رحم کی اپیل کرو نہ کہ ہم ان کے ثواب میں زیادتی کر رہے ہیں یہ گندا عقیدہ ہے جس کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ جو فوت ہو گئے ان کے اعمال منقطع ہو گئے کٹ گئے ختم اس کے بعد یہ ہے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا اللہ انہیں معاف کر دے اللہ مغفر اللہ اورحم اے اللہ نے معاف کر دے اور ان پہ رحم کر دے اس لیے یہ بات ہمارے معاشرے میں اس طرح لوگوں کے ذہن میں راسخ ہو گئی ہے اگر مرنے کے بعد بھی یہ سب کچھ تھا تو پھر مرنے کا کیا مطلب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے جو ہمارے مولویوں کو بعد میں سوجا تھا کہ نہیں مرنے کے بعد بھی ہم ثواب بھیج سکتے ہیں کچھ بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے آپ سے درخواست کی ہے سب بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفائی کام عملہ اجلاتا فرمائے ایک بھائی نے کہا ہے کہ بے اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرنا اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے جن کے پاس بیٹیاں ہیں اللہ انہیں نیک اور سالے بیٹوں سے نوازے آمین یا ربلا عالمین کیا کوئی شخص حج اور عمرہ کے دوران طواف کرتے ہوئے وقت اپنی زبان وزن کے باعث اپنے زیادہ وزن کے باعث یا بیماری کی وجہ سے طواف صحیح کو ٹھہر ٹھہر کے کر سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن میرے عزیز بھائی اگر کوئی شخص مجبور ہے تو اسے چاہیے وہ سوار ہو کے کر لے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے دونوں بیٹوں نے اس کے اس طرح بگلوں میں ہاتھ ڈال کے پکڑا ہوا تھا وہ اپنے پاؤں کو گھسیٹ کے چل رہا تھا آپ نے فرمایا تمہارے پاس سواری نہیں ہے انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سواری تو ہے لیکن ابا جان نے منت مانی تھی کہ میں پیدل چل کے حج کروں گا آپ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے اپنی نظر جو قسم دی تھی اس کا کفارہ دو اور سواری پہ بٹھاؤ اسے تو آپ وہیل چیئر پہ انہیں جو دوسرا ساتھ جا رہا ہے وہ کروا سکتا ہے لیکن اگر وہ خود ہی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھہر ٹھہر کے کر سکتے ہیں یہ ایک بھائی نے کہا چند ہمارے علاقے میں چند لوگ قذاب گوہر شاہی نعوذ اللہ کی نبوت کے دعوے دار کی تشہیر کر رہے ہیں اب وہ مر گیا ہے تو نبوت کہاں سے آنی ہے یہ فضول باتیں ہیں انشاءاللہ کیا جو سورت جمعہ سے پہلے صورت کہ پوری پڑھنی ہے یا کوئی جمعہ نہیں جمعے کی رات اور جمعہ کا دن جو شخص پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے نور کے حوالے میں آ جاتا ہے تو اللہ اسے آنے والے جمعہ تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں تو جہاں تک سورت کہف کی پہلی آیات ہیں اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو انہیں یاد کر لیتا ہے ایک حدیث میں پہلی پڑھ لیتا ہے تو اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے یہ ایک بھائی نے کہا کہ جو سیونگ اکاؤنٹ سے جو منافع ملتا ہے اگر غریبوں میں دے دے کیونکہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہو تو بھی ہمارے پیسے وہ سودی کاروبار میں کرتے ہیں دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ صرف ٹرانزیکشن کے لیے <coughs> یا حفاظت کے لیے رکھتے ہیں اگر اسے وہ مس یوز کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں ہم اس منافع کو خود لیتے ہیں پھر با کو دینا یاد رکھیں سود کا پیسہ صرف دو حالتوں میں کھایا جا سکتا ہے غیر باغن ولا فلا اسماعی اللہ رب العزت کہتے ہیں مر, مر رہا ہے بندہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ایک یا دو نوالے لے سکتا ہے اور اسی طرح کسی اذیت میں مبتلا یہ لے کر غریبوں میں بانٹنا اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اللهم منصرنا ولا تنصر علينا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين <تصفح> اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم احلك الحوسيين اللهم احلك الحوسيين اللهم, اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اظہیب الباثراً شافی لا اللہ شفاو شفا اللہ شفا شفا اللہ اللہ شفا کا وغن ناب فضل کا, کا واص الفضل یا واسی المغفرا اللہ مرحمۃ کنجو فلاکن فسنات واسل شانا قیوم برحمت کا نستغیس ربنہ آطینہ خیرت دنیا و خیر الآخرہ وقینہ وصرفانہ شرت دنیا و شرل الآخرہ اللہ ناؤزوب کمن الحمّ الحزنی ولاجی ولقسلی ولبلی وحرم وادا بالقبری سبحان ربك رب کرب العزت عمائصون وسلم سلین والحمد اللہ رب العالمين.